بسم اللہ رحمٰن رحیم نور الہدا کلام تصنیف لطیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باب سوم شرح فقر فقر کسے کہتے ہیں فقر کی صورت کیا ہے فقر سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے اور فقیر واصل کیسے ہوتا ہے اور فقیر کن حالات سے جانا پہچانا جاتا ہے سن فقیر کی ابتدا یہ ہے کہ طالب اللہ جب تصورے اس میں اللہ ذات سے مشق وجودیہ کرتا ہے تو سر سے قدم تک اس کے ساتوں اندام نور کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور طالب اللہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے مشق وجودیہ یہ تصورے اس میں اللہ ذات کی پاکیزگی کی برکت سے طالب اللہ نوری بچہ بن کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ و میں داخل ہو جاتا ہے جہاں حضور علیہ الات وسلام لطف و کرم و شفقت فرماتے ہیں اور اس معصوم نوری بچے کو اہل بیت کے پاس لے جاتے ہیں جہاں ام مومنین شفیع المضنبین حضرت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی انہا حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ختیجہ تقبر رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنا نوری فرزند قرار دے کر نوری دودھ پلاتی ہیں جس سے وہ اہل بیت کا شیر خوار نوری بچہ بن جاتا ہے اور اس کا نام فرزند حضوری اور خطاب فرزند نوری ہو جاتا ہے باطن میں وہ اسی نوری حضوری بچے کی صورت میں ہمیشہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم میں حاضر رہتا ہے اور بظاہر اربا عناصر کے خاکی وجود کے ساتھ لوگوں میں ہر خاص و عام سے میل جول رکھتا ہے یہ مراتب ہیں کامل فقیر کے فقیر کی توجہ سے طالب پہلے ہی روز کمالیت فقر کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جس طالبِ اللہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فقیر کا خطاب دے دیں اگر بظاہر وہ گدا بھی ہو تو بادشاہ سے بڑھ کر دونوں جہانوں کا امیر ہوتا ہے اور قربِ خدا میں غنی ہوتا ہے جو شخص ان مراتب تک نہ پہنچے وہ فقیری کا دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے مرتبہ فقر صرف قادری طریقے میں پایا جاتا ہے دوسرے خانوادوں میں یہ قدرت نہیں کہ وہ فقر میں دم مار سکیں معرفت توحید میں کمال حاصل کرنے والے کو یہ شرف ہمیشہ حاصل رہتا ہے کہ جملہ مقامات اس کے زیر قدم رہتے ہیں جو شخص خود سے فنا ہو جاتا ہے وہ با خدا و صاحب لکا ہو جاتا ہے سو میں با خدا ہوں اس لیے جملہ مراتب کل و جز میرے تصرف میں ہیں مجھے قرب حق تعالی کیوں نہ حاصل ہو کہ میں اولاد آدم علیہ السلام ہوں اور میرا شمار امت مصطفیٰ علیہ اللہت و اسلام میں ہے وما علينہ البلاغ المبين